صلات یا نبی اللہ وعلی یا نور اللہ نبی سنت سنتی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہزارہ اسلامی بھائی سنت اعتقاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج اکیس رمضان المبارک ہے چودہ سو تینتیس سن ہجری جمعہ کا دن ہے مولا کائنات امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے اس سے پہلے کے بیان کا سلسلہ شروع ہو اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور ایک اور روایت میں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے اور امیر علیہ سنت اس کی بار بار تلقین بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے عمل کار ثواب نہیں ہوتا تو عادت بنائیں جو بھی کام کریں تھوڑا سا رک جائیں کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھائیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور کئی حوالوں سے امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نیتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں بیان سننے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے بڑھانے کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا بیان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے جب تک یاد رہے دوزانوں بیٹھے جب بول جائیں پھر پاؤں چینج کر لیں پھر یاد آئے تو پھر ترکیب بنا لیں تو دو جانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا سل ہبی طبی اللہ وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا اللہ تعالی کا نام آئے گا تو عز و وجل سرکار علی سولاۃ وسلام کا نام نامی اس میں گرامی سنوں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا تو ردی اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ گا آج کے اس بیان کا اور اب تک کی نام اعمال میں جو بھی نہیں کیا ہے وہ تمام پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں آبی نیت کر لیں تمام انبیاء کرام خلفہ راشدین اور بالخصوص مولا مشکل کشاہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح الکریم تمام ازواج المطحرات تمام اہل بیت اطہر تمام مومنین مومنات اپنے سلاسل کے تمام بزرگوں کو اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں ان کے والدین ان کے متعلقین ان کے محبین تمام امیر سنت کے مریدین بالخصوص ہمارے حاجی مشتاق مفتی فاروق اور تمام دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں اپنے والدین اپنے تمام مروحمین کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل فرمائی ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مزاکن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتض شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ال کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے ہی تشریف فرما دے انہوں نے حاضر ہو کر دس سوال دراز کیا ان سے کچھ مانگا آپ کرم اللہ تعالی وجہ ال نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھوک مارنے سے کیا ہو سکتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب رواں ہوئی اس کی ہے عجب کی میاں درود شری شریف علی حبیب صلی اللہ تعالی رام محمد, محمد اور ایک اور روایت میں ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اب ہم بھی فضائل تو سنتے ہی ہیں برکت درود پاک کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے کہ جو بھی بیان شروع ہوگا کم از کم ایک درو شریف کی فضیلت تو ضرور بیان ہوگی اب ہم سنتے ضرور ہیں عمل ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے اور سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے گزر ہوا اب جنگل ختم ہی نہیں ہوا شام ہو گئی یہاں تک کہ اندھیرا ہونے لگا تو دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے پاس تو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں نہ کوئی ہتھیار ہے اب یہ اندھیرا ہو جائے گا یہ خوفناک درندے جانور اپنے اپنے مقام سے نکلیں گے مجھے حملہ کریں گے اور میری تو بوٹی کر دیں گے تو فوراً روایت خیال میں آئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اب <ساستن> زین <ساستن> بنا لیا کہ میں آقا علی سلاد و سلام پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جب درود پڑھوں گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی اب یہ ذہن بنا کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے ساری رات درود پاک پڑتے رہے خوفناک درندے جانور قریب سے گزرتے گئے کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور آپ بخیر و آفیت منزل کی طرف روانہ ہو گئے حاجیں سب روا ہوئی اس کی حاجتیں سب, حاجت سب روا ہوئی اس کی ہے اجب کینیا درو درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و بارک وسلم ایک حبشی غلام کیونکہ امیر المومنین حیدر کر ساحب ذوالفقار حسن نے کریمین کے والد بزرگوار وار حضرت مولا مشکل کشا علی گل مرتضہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وج اہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا شامت اعمال سے ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلاوت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضا کرم اللہ تعالیٰ وجہ ال نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن الکوا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین وہ المسلمین وزوج المسلمین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تو ابن الکوا نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لے لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا سیدنا سلمان فارسی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی جلمرتضا کرم اللہ تعالیٰ وجہ ال سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی تعالجل الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ ہتھیلی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریب کریب نے اپنے رب عظیم کے فضل امیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا بے شک رب کائنات عزوجل وجل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیار اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں اور بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامت کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خیر کے عادت بات کو جو عادت محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو اور دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبت المدینہ کی مطبوعات بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بارشریع جلد اول صفحہ اٹھاون پر صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نبی سے قبل عز اعلان نگوت ایسی چیزیں ظاہر ہو تو ان کو ارحاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارحاس اور اعلان نگوت کے بعد شادر ہو تو موجزا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موجزہ آمومنی آم سے اگر ایسی باتیں ظاہر ہو تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں میز کافر یا فاسق سے کوئی خرک عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں اور بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت آگے لکھتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مولا مشکل کشا علی جلمت شیر خدا کر رم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے اور انہی کا ذکر مبارک ہم کر رہے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتض شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح الکریم اپنے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی نما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا تھا آپ کرم اللہ تعالی وضح الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالص زدہ تھی لہذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا آپ کرم اللہ تعالی وضح الکریم نے اس کا واقعہ دریا فرمایا تو اس نے ارج کی کہ امیر المومنین میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باد تھا میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و سالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہر میں کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کی اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا میں زمین پر گھسٹنے لگا اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی میں نے رو رو کر اپنے والد سے معافی مانگی انہوں نے شفقتِ پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا پھر فرمایا کہ بیٹا چل میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زاد اللہ شرفم و تازیمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکا یک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی میرے والد ماجد ان کی پیٹ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے انا لا علیہ راج اون اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر اللہ تعالی سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں امیر المومنین سیدنا علی المرتضہ شیر خدا کرم کر اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر بڑا رہمایا اور فرمایا اے شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو انشاء اللہ سب بہتر ہو جائے گا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی اب دیکھیں مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کی عظمت و شان کہ اس بیمار نے جب فریاد کی اس پریشان حال نے جب فریاد کی اس نے جب مولا علی مشکل کشا سے مدد مانگی تو کیسی مدد فرمائی کہ آپ نے دو رکعت چند رکت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت فرمائی اور فرمایا کم کیا فرمایا کم یعنی کھڑا ہو یہ سنتے ہی وہ بلا تک اٹھ کر چلنے لگا کیوں نہ مشکل کشا کیوں نہ مشکل کشا کہ مشکل کشا کہ تم, تم نے بگڑی میری بنائی کیوں نہ مشکل کشا کہ تم, تم نے بگڑی میری بنائی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضح ال کریم یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے سبحان اللہ آپ کرم اللہ تعالی وضح ال کریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کر اللہ تعالی وضح الکریم کا نام علی رکھا حضور پر نور شاہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم علی نے آپ کرم اللہ تعالی وضح الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اور اس کے علاوہ مرتضی مرتض مرتض مرتض یعنی چنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا اور مشکل کشا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں آپ کا اللہ تعالی وضح الکریم مکی مدن آقا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور یہ غور کرتے جائیں کہ یہ معلومات جو آج ہم سن رہے ہیں اس کی ہمیں اس سے پہلے کتنی معلومات تھی اگر نہیں تھی تو ذرا اور پیچھے جائیں تو آج جو اتنی زندگی گزری اس میں کتنے ایسے سیاستدان ہوں گے ایسے قائدین ہوں گے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد ہوگی پلیس آف برتھ بھی یاد ہوگی کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ایک ایک بات ہمیں یوں یاد ہے کہ ہم نے اسکولوں اور کالجوں میں انہی کی معاملات پڑھے ہیں اسی کے متعلق ہم سے امتحانات ہوئے ہیں اور اسی کو ہم نے ازبر یاد کیا اور اسی کو ہمارے اپنے بچوں کو بھی یاد کرا رہے ہیں تو کتنا مطلب یہ علمیہ ہے کیا ہمارے یہ اسلاف و یہ بزرگار دین خلوا راشدین میں سے ہیں ولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضہ الکریم اور جو امیر علیہ سنت کے مرید ہیں تو وہ تو یہاں اس, اس نسبت پر بھی ناز ہے کہ انہی سے تو ہمارا سلسلہ چلتا ہے اسی سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے تو ہمیں اس کی معلومات کتنی ہونی چاہیے خلیفہ چاہرم یہ چوتھے خلیفہ ہیں جا رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزندے ارجمند ہیں عام الفیل یعنی جس سال نامرادو مراد و نا باد، بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے امرہ کعبے پر حملہ آور ہوا اس کے تیس سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تیس برس تھی تیرہ رجب المرجب بروز جماعت المبارک سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح ال کریم کعبہ کے اندر پیدا ہوئے مولا مشکل کشا علی علیمرتضی کرم اللہ تعالیٰ الکریم کے والد والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنتے اسد رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وضح الکریم دس سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے آپ وج... کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مہاجرین اولین و عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت ہی زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں غزہ بدر ہو غزائے عہد ہو غز خندت ہو وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجات کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کر اللہ تعالی وضح الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قائرانہ وار سے واصلے نار ہوئے آپ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار معاجرین نے کے مشوروں سے انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیٹھ کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور کتنے برس آپ کی خلافت رہی چار برس آٹھ ماہ نو دن چار برس آٹھ ماہ نو دن آپ کی خلافت رہی سترہ یا انیس رمضان و مبارک کو ایک حبیز خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان شریف یکشمبا یعنی اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے آپ کرم اللہ تعالی وضح کریم تو کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم کہا جاتا ہے اس کی وجہ امیر علیہ سنیت فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالے جہاں آرا دیکھا کیونکہ آپ کے والد صاحب نے آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا اور سرکار علی صلاح تو سلام ہی کی باتیں سنی عادتیں سیکھی جب سے اس جناب عرفان معاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا کت ان یقین رب از وجل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا اور ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن ناپاک نہیں ہوا اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ کریم ملا اور دس برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم کر اللہ تعالی وضح الکریم کی بڑی کرامت مشہور ہیں چند ایک بیان ہو رہی ہیں غور سے سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کر اللہ تعالی وضح الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے <تصفح> جائے جائے جائے جائے جائے جائے اب ان سے صابہ اکرام علی مرضوان کی بڑی محبتیں دی اور کئی حوالوں سے آپ کو بڑی پیاری پیاری نسبتیں ملی سنیے امیر المومنین خلیفت المسلمین امام العادیرین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی وضح الکریم کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہوئیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب ہوتی صابہ کرام علی مردوان نے پوچھا تین فضائل کون سے ہیں فرمایا نمبر ایک اللہ کے پیارے حبیب حبیب نبیر صلی اللہ علیہ وسلم علی نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمۃ الزہرا ردی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا یہ پہلی فضیلت دوسری فضیلت یہ کہ ان کی رہائش سرکار ابد قرار شافع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف علا صاحب صلاحت والسلام میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے نمبر تین غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا تو سبحان اللہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی شان کا بھی کیا کہنا کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نوبی ان کی قسمت پر رش کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات توجہ سے غور سے سن لیں تمام اسلام بھائی مدنی چرل کے ناظرین کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل میں بھی ان سے بڑھ گئے فضائل و مراتب کے اعتبار سے کے حق اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں کہ تمام صاحبۂ کرام و ادرا یعنی ان میں ادنا آلہ کوئی نہیں سب جنتی ہیں بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انسو جن و ملک یعنی انسانوں جنوں فرشتوں سے افضل صدی کے اکبر ہیں پھر ف... عمر فاروق عالم پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی تو جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سیدنا صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے خلفائے اربا راشدین کے بعد بقیہ شرح مبشرہ وہ حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیت الردوان علیم ردوان کے لیے افضلیت ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہے افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ سجل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہوں اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اشرح مبشرہ کا تذکرہ ہوا تو ان کے حوالے سے بھی روایت سنتے جائیے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم اشرح مبشرہ میں سے بھی ہیں اشر مبشرہ ان دس صاحب کرام علیہ مردوان کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ زوجل کے حبیب حبیب لبیر صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی زبانیں ہب کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت ملی, بشارت ملی, بشارت ملی, بشارت ملی چنانچہ چنان چنان حضرت سعید عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن اوف صاحب بن ابی وقاص سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جرہ جنتی ہیں ردی اللہ تعالی عنہم اجمائن وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا, ملا, ملا, ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا, ملا, ملا اس مبارک جماعت جب پہ جب لاکھوں, لاکھوں سال جاری رہے تو فقیر امت حضرت سیدنا عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں بڑے غور سے سنیے فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد عمر اس کی دیوار عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے دروازہ, دروازہ, دروازہ, دروازہ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ و صحبہ و بارک و صلت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ان سے محبت کا تقاضہ کیا ہے کیسی محبت ہونی چاہیے کیا عدب و احترام ہونا چاہیے غور سے سنیے کہ جو لوگ دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں یہ سخت خطا پر ہیں کہ ان کی فہمائش کے لیے ایمان افرود حکایت بیان کی جاتی ہے پڑھیں اور اللہ وجل توفیق بخشے تو قبول حق کریں چنانچہ حضرت سیدہ شیخ ابو عبداللہ محتدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا جو پانی نہیں پیتا تھا پیاسی نہیں لگتی تھی اس کو مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں ہلا کا باشندہ ہوں ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا شربہ منظر دیکھا اور شدت پیاس سے خود کو بےتاب پایا اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کے حوض مبارک پر پہنچ گیا وہاں سیدنا ابو صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی مشکل کشاہ علی مردوان کو پایا یہ حضرات سب کو پانی پلا رہے تھے میں حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت حاضر ہوا کیونکہ مجھے ان پہ بڑا ناس تھا میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا اور تینوں خلفاء میں ان کو افضل جانتا تھا مگر یہ کیا کہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم نے مجھ سے چہرے مبارک ہی پھیر لیا کیونکہ پیاز بہت لگی تھی میں باری باری ان تین خلفا کے پاس بھی گیا اور ایک نے مجھ سے ایراس کیا نہیں اپنا چہرہ پھیر لیا اتنے میں میری نظر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم علی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرضی یا رسول اللہ مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا منہ ہی پھیر لیا ارشاد فرمایا وہ تمہیں پانی کیسے پلائے کہ تم تو میرے صحابہ سے بگ رکھتے ہو یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا میں نے بسد ندامت حضور علی سلاط و سلام کے دست مبارک پر سچی توبہ کی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم علی نے مجھے ایک پیادہ عنایت فرمایا جو میں نے پی لیا اور میری آنکھ کھل گئی الحمد للہ و سجل جب سے دس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پیا ہے مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی اس خواب کے بعد اس خواب کے بعد میں نے اپنے این و کی کو توبہ کی تلقین کی اور ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسلک کے اہل سنت و جماعت قبول کیا میں نے ان سے مراسم یعنی تعلقات رکھے باقیوں سے تعلقات توڑ ڈالے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے تو میٹھے تو میٹھے اسلامی بھائیوں اس روایت سے پتا چلا کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت و شان کا دل سے معترف ہو اگر کوئی شخص باس صابہ کرام سے محبت اور باس سے بک سکتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اللہجل ہمیں تمام صحابہ کرام اے بیٹے اور ازام علیم ردوان سے سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے, <سلام> فرمائے <سلام> اس پر اس سے بخشے اور اسی الفت و ارادت کی حالت میں زیر گمبد خضرہ جلوائے محبوب میں شہادت جنت الفقی میں متون اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علی علیہ وسلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوستا <سلام> فرمائے <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> سہا کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم سہبا کا گدا ہوں فاد یہ سب ہے آ نز رے عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آ نز رے عنایت یا رسول اللہ مدینے میں آقا میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سنی مدینے میں بکیے پا میں بن جائے تور یا رسول اللہ پاک میں بن جائے تربت یا علی الحبیب مولا مشکل کشا علی المرتضا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت و شان سنیے دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک سو بانوے صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحات چوہتر پر صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی حدیث سے مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ رم اللہ تعالی وجہ کریم کو دیکھنا عبادت ہے <سلام> اللہ ہمیں بھی مولا مشکل کشاہ کی زیارت نصیب فرمائے <سلام> کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا مشکل کشاہ پر بڑی عنایتیں تھیں بڑی نوازشات تھی سنیے کہ اس قدر جو فضائل و کمالات ہم سنتے ہیں مولا مشکل کشاہ کو وہ سب رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقتوں اور عطاوں کے طفین اللہ تعالی نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ مقام عطا فرمایا جس پر آپ کے بعد آنے والا ہر شخص رش کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ و رسول وجل و, و صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وضاء الکریم کو اپنا محبوب قرار دے کر ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی کتب غوث ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا کہ بارے شریعت جلد اول صفحہ 253 پر ہے کہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا حضرت علی کرم اللہ تعالی وضح الکریم کا شفقت و عطائے رسول صلی اللہ علیہ کی عکاسی کرتے ہوئی ایک ایمان افرود حکایت سنی کہ سیدا سال بن سعد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرتا ہے نیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی اس سے محبت کرتے ہیں اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید کرتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا فرمایا علی بن ابھی طالب کہاں ہے لوگوں نے عرض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں فرمائے نے بلاؤ انہیں لایا گیا تو محبوب رب الباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لو دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھائی نہیں انہیں جھنڈا دیا گیا اور امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وضا الکریم نرس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں تو سرکار علی سلاۃ وسلام نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ ز وجل کے جو حقوق ان پر لازم ہے انہیں بتاؤ خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دے یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو اب خیبر کا غزوہ تھا ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اسی دوران آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ڈھال گر گئی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آگے بڑھے اور کل کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے کل اے کا کو اکھاڑ دیا اور کواڑ جو اس کا کواڑ تھا اس کو ڈھال بنایا کواڑ آپ کرم اللہ تعالی وزل کریم کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ کرم اللہ تعالی وز کریم لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وضہ ال کریم کے ہاتھوں خیبر کو فتح عطا فرمائی اب اب یہ کباڑ اب یہ کباڑ سنتے جائیے یہ جو دروازہ آپ نے اکھاڑا کباڑ جس کو ڈھال بنایا یہ کباڑ کتنا وزنی تھا یہ کباڑ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد چالیس آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو بھی کامیاب نہیں شیر خیبر شکن پر قدرت پہ لاکھوں سلام تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک نمایاں ترین وصف خوبی شجاعت و بہادری ہے اور اسی بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل ہے جیسا کہ ایک روایت میں کہ جب امیر المومنین سعیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وض الکری میں میں کفار بدتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیر سے یہ آواز آئی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں <تصفح> جاری رہی حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ نو کو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب داہن لگایا تو ان لگنے کی برکت سے آنکھیں نہ دکھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا منہ مبارک سے لعاب لگایا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے, دے اس دے دن دے سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی اجابت ایجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت <واستر پیسن> کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد محمد ایجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اے مولا علی مرض مرض مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عشق و محبت کا دم بھرنے والو آئیے علی مشکل کشا اللہ تعالی وجہ الکریم کی خوبیاں کو سنتے ہیں اور یہ اسلاف کی سیرت سے ہمیں جو مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کا دعوی کرتے ہیں ان پر جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتے ہیں اب دیکھیں کہ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا کیا عالم تھا اور ہمارا انداز زندگی کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا درار رحمت اللہ دیرار سے فرمایا کہ میرے سامنے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجیے تو سیدنا دیرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اللہ کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادہ رکھتے فیصلہ کن بات کرتے انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے جب گفتگو فرماتے تو داہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جڑتے دنیا اور اس کی رنگینیوں سے واشد کھاتے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے اللہ کی قسم آپ کر اللہ تعالی وضاء الکریم بہت زیادہ رونے والے دور اندیش اور غمزدہ تھے خوردرا لباس موٹا لباس پسند فرماتے موٹی موٹی روٹی کھاتے جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی مسکینوں سے محبت فرماتے کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی جب رات آتی آپ رحمت اللہ تعالی لے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں کی تار روکتے روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے رہتے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان سے بھی محبت رکھنا ایمان میں برکتوں کا سبب ہوگا میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روز امام حسن اور امام حسین علی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو اور ان کے والدین کو بھی محبوب رکھتا ہے وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا مش کی ن ہل کر مشکل کشا کے واپس مشہ مشکل کشاک کے واپس کرا کر بلائے کر بلا دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے انشاءاللہ صحابہ اللہ کرام اور اہل بیت علی مدوان کی محبت کا جام پینے کو ملے گا اولیاء کرام کا خصوصی فیضان ملے گا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں تین سال تک نیاز شریف اور میلا شریف وغیرہ پر گھر پر اعتراض کرتا مجھے درو شریف سے بڑی شفقت کی مگر غلط صحبت کی برکت سے نحوست کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا اتفاق سے ایک بار میں نے درو شریف کی فضیلت پڑی اور دوبارہ جذبہ جاگا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے لگا ایک رات جب درو شریف پڑتے پڑھتے سو گیا الحمدللہ مجھے خواب میں سبز گمبد کا دیدار ہوا بے ساختہ میری زبان پر سلا تو علی کا یا رسول اللہ جاری ہو گیا صبح اٹھا دل کے اندر ہلچل مچ گئی کہ آخر حق کا راستہ کون سا ہے اتفاق سے دعوت اسلامی والے عاشقہ نے رسول کا سنتوں کی تربیت کا قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا مجھے کسی نے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی کیونکہ میں کنفیوژ تھا اس لیے تلاش حق کے جذبے کے تحت مدنی قافلے کا مسافر بن گیا میں نے سفید امامہ بانا تھا مگر سبز امامے والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی نہ ہی تنظ کیا بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہیں ہونے دی امیر قافلہ نے مدنی انعامات کا تعارف کرایا اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا اس پر عمل کرتا رہا الحمد اللہ کا فضل ہو گیا میں نے مدنی قافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ کل تک میں بد عقیدہ تھا آپ سب گواہ ہو جائیے آج سے توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں اسلامی اسلامی بھائیوں نے اس پر فرد و مسرت کا اظہار کیا اور دوسرے دن تیس روپے کی نیاز منگا کر سرکار بغداد کے نام پر ایسا ثواب سے عصال عصال. عصال. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ازان ہو رہی ہے تمام اسلام بھائی آزان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیوں کا اجر و ثواب کے حقدار بن جائیے ازان کے بعد ایک اعلان ہوگا اس کے بعد تمام استعمب اٹھے گا